السلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مطلب بھول کے اندر فطرہ جو ہے ہم نے عید کی نماز سے پہلے نہیں دیا تو اب اس کا کس طرح کیا میں بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں اس کا فطرہ اس سے پہلے جو ہم نے زکات نکالی تھی سونے پہ تو وہ ہم نے وہ دے دی تھی زکات مطلب سونے سے جتنا بن رہا تھا اس سے زیادہ ہی ہم نے دے دیے تھے اور ہم نے نگ بھی کچھ پیسے دے دیے تھے زیادہ تو یا اب امی نے دیے لیکن بعد میں مجھ سے کہہ کہ فطرے کے پیسے ہم نے دیے نہیں بعد میں آ رہا ہے تو اب آپ بتائیں کیا ہے اس کا اب وہ اگر اب ابھی دیں تو کس کو دیں اور کیا کس طرح سے ہوگا ذرا مجھے بتائیں گے آپ جی سپر بھائی بڑی عجیب بات ہے کیا فترانے گھول گئے تو فطرانہ تو میرے بھائی بہت ضروری بات ہے نماز جو پہلے ادا کرے اس کا فطرانہ ادا ہوتا ہے جو بعد میں ادا کرے وہ صرف صدقہ ہوتا ہے لیکن برال کر ضرور دینا چاہیے جن لوگوں کو وکاعت آپ نے دی ان کو صدقہ فطر بھی دے دیں یا اور ایسے ہی لوگ جو ہے ان کو ڈھونڈ لیں اور ان کو صدقہ فطر جو وہ ادا کر دیں آ, وہ اصل قبیلت تو گئی لیکن برال ادا ضرور کر دیں رکھیں نا جی راجی